الازد کا کلام ہے جی زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چما تمہارے لیے اس کا کیا مطلب ہے اب یہ اس کا تو مطلب موجود بھائی زمین اور زمان بھی کوئی اردو میں نہ سمجھے اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ساری کائنات حضور علیہ السلام ہی کے لیے پیدا کی گئی اور فرما حبیب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا تو جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استاد زمن مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرماتے نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان دنیا سجائی اس لیے گئی کہ حضور علیہ سلا سلام کو بھیجنا اور اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو کائنات بھی پیدا نہیں ہوتی نہ زمین اور زماں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی اگر حضور علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کائنات کی جان اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات بھی پیدا نہیں کرتا اللہ تبارک کا بتاتا